اے محبوب ان کے مال میں سے ذکو تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے